تو ہے جو نظام ہست تلاش کو اس کو کو یعنی عین قیامت نہ ہوگی بلکہ قیامت سے پہلے بھونچال ہوگا زلزلہ دیکھو گے نا اس کو تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے جس کو پلا رہی ہوگی اور پھینک دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو اور دیکھے گا تو لوگوں کو بدہواس سکارا حالانکہ وہ مست ہوں گے نہیں صرف اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے بدہواس ہو جائیں گے پہلا شکوا و میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے معاملے میں باوجود بے علم ہونے کے اور پیچھے چل پڑتے ہیں ہر شیطان مردود کے حالانکہ شیطان جو ہے اس کے حق میں تو یہی لکھا ہوا ہے وہ تب ہے یہی لکھا ہوا ہے اس پر کہ تحقیق جو بھی اس کو دوست بنائے گا فن ہوں تحقیق وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اس کو لے چلے گا عذاب جلانے والے کی طرف اب پھر دلیل اقلی برائے اس بات قیامت یا یو او لوگو اگر تم ہو کسی قسم کے شک میں قیامت کے معاملے میں تو یہ شک کرنا تمہارا فضول ہے کیوں تم اپنی ابتدا کو کیوں نہیں دیکھتے کیوں کہ تحقیق ہم نے بنایا تم کو مٹی سے پھر مٹی کے اثر سے پھر نطفہ بنایا اور نطفہ سے پھر تمہیں بنایا پھر اس نطفہ کو پھر ہم نے بستہ خون کی شکل میں پھر بنا دیا من القاتین بند خون ثم من مز پھر اس خون کو لوتڑا بنایا پھر کئی لو تھڑے جو ہوتے ہیں مخلقت مکمل طور پہ وغیرہ مخلقت کئی غیر مکمل بھی ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ واضح کریں تمہارے لیے حقیقت کو لینو بیہ نہ لکم تاکہ حقیقت واضح کریں تمہارے لیے اور قرار دیتے ہیں ہم رحموں کے اندر جو کچھ چاہتے ہیں ایک مدت مقرر تک کے لیے پھر نکال باہر کریں گے تم کو بچپن کی حالت میں پھر بڑھتے بڑھتے سمل تب لوگ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی کڑیل جانے کو اور پھر کئی تم میں سے ایسے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اور کئی تم میں سے ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں طرف بت عمر کے رزیل عمر بت کے بت بن جاتے ہیں تاکہ نہ وہ جانے کچھ بھی جاننے کے بعد کچھ بھی جس طرح بت کچھ نہیں جان سکتا اسی طرح وہ بھی کچھ نہ جانے اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو زمین کو حامد بالکل خشک رڑا پت جس وقت اتارتے ہیں اوپر اس کے پانی تو یہ تزت اٹھتی ہے پھیلتی ہے و اور پھولتی ہے وہ اور اگاتی ہے من کل زوجن جن بہیجن ہر قسم کا جوڑا جو با رونق ہوتا ہے اب بتائیے یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ ان کے لیے پہلے کوئی مٹیریل نہیں تھا ہمارے پاس کوئی مادہ نہیں تھا اسباب یا سامان نہیں تھے جب بغیر اسباب کے سب کچھ ہم نے یہ بنایا ہے اور بنائیں گے تو پھر قیامت کے لیے استبعاد کرنا اور دور سمجھنا اور اس کا انکار کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں نا ظال کا بے ان یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ واقعی حق ذات ہے بے ان اللہ حق اللہ واقعی حق ذات ہے اور اس میں یہ سارے کمال موجود ہے وہ انہوں یوہیل موتا اور صرف یہی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے ارحام کے اندر اور پیدا کرتا ہے نطفہ سے بستہ خون سے القا سے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے نہ بلکہ وہ انہوں یوہل موتا وہ زندہ بھی کر سکتا ہے مردوں کو وہ انح اللہ کل شہن حاصل کلام یہ ہے یہ جملہ حاصل کلام کے لیے ہے وہ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ ان سات آتین لار بفی یہ دو جملے جو ہیں یہ بھی حاصل کلام کے لیے ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی کہ اللہ ہی اٹھائے گا زندہ کر کے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں معلوم ہوا قبروں میں اب زندہ نہیں ہے بے ست کہتے ہیں زندہ کر کے اٹھانا باسو زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں پھر شکوے کا ارادہ ہے ومن اناس سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت نامہ ہوتا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے روشنی دینے والی یوں ہی سانیہ ات سے ہی یہ سانیہ منصوب ہے کیوں حال بنتا ہے سانیہ اس حال میں جھگڑا کرتے ہیں کہ گردن موڑ کر سانیہ موڑنے والا ہوتا ہے اتف ہی اپنی گردن کو لو ضل انصبی لہ تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے تخویف دنیاوی لہو فی دنیا خزیون اس کے لیے دنیا میں نری ذلت ہے اور چکھائیں گے اس کو دن قیامت کے عذاب جلانے والا ذالک بما قدمت یداک یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں اور دن قیامت کے اس کو بھی کہیں گے کہ یہ عذاب جو تمہیں جلا رہا ہے یہ اس کی پاداش میں ہے جو آگے بھیجا تھا تیرے ہاتھوں نے ان اللہ مل ابیت <الْعَبِيد> اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ جو ہے ایک قطرے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا دوسرا شکوہ بعض لوگ ومن سے شکوہ ثانیہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے اوپر ایک شرط کے گویا اپنے ذہن میں ان کے یہ ایک شرط معلق ہوتی ہے کہ اگر پہنچ گئی ان کو اچھائی تو بڑے اطمینان سے رہتا ہے اور اگر پہنچ گیا اس کو کوئی امتحان تو ان کا لبالا وجہ ہی وہ لوٹ جاتا ہے اپنے منہ کے بل یعنی مرتد ہو جاتا ہے برائی کوئی پہنچی تو اللہ سے مایوس ہو گیا ان کا لبا لا وجہ ہی یہ کن آیا ہے کیسے کہ وہ مرتد ہو گیا حسرت دنیا ولاخرا توٹے میں پڑی اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی ذال خسران المبین یہی تو ہے ظاہر بہر خسارا ید اللہ ہاں جب اس کو کو فیتنا پڑ جاتا ہے تو پھر کیسے ان کلاب الا یہ تشریح ہے ان کالبا وجہ ہی کی من دون اللہ جب اس کو برائی پہنچ جائے تو پھر وہ لوٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر یعنی جدر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اب اس کی تشریح ہے یعنی جب اس کو, کو فیتنا پڑے تو بلانے لگ جاتا ہے اللہ کے بغیر ان چیزوں کو جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور ان چیزوں کو جو نہ اس کو نفع دے سکتی ہیں ذلال و بہید یہی ہے وہ کھلم کھلی گمراہی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہو جاتا ہے معلوم ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد اور جب اچھائی ملتی رہے تو وہ مطمئن رہے اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے اللہ کی سور و پکار بھی کرتا رہے یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کے دربار میں محبوب ہوں پھر اچانک جب اسے کوئی برائی پہنچے وہ غیر اللہ کی طرف اگر توجہ کر ڈالے تو پھر کیا بن جائے گا وہ بن جائے گا ید لمن بلا رہا ہے وہ ایسوں کو جو اس کو نقصان یا نفع نہیں دے سکتے بس لمن جو ہے وہ آگے الگ ہے البتہ لمن سے جملہ مستانفہ ہے ید پہ جملہ اور کلام ختم ہو گئی یدعو بلاتا ہے پچھلے کرینا ما سبق جو گزرا ہے نا مالا یزر ہو وہ اس کے کرینے کے لحاظ سے یہاں یدعو کا خبر جو ہے اس کی مذوف مانی جائے گی ید بلاتا ہے واقعی بلاتا ہے کن کو جو نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے البتہ جس نفے کے ارادے سے ان کو بلاتا تھا اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ لمن ضرور اقربوں میں نفے ہی البتہ وہ اس کا معبود جس کو وہ پکار رہا ہے نقصان اس کا زیادہ قریب ہے بنسبت نفع نفے کے اس کے گمان میں جو نفع تھا وہ نفع تو اس کو حاصل ہوتے رہا البتہ نقصان میں زیادہ پڑ گیا ہے کہ ضلع بعید میں چلا گیا لبل مولا و لبل اشیر بہت گندا ساتھی ہے اس کا و لبل اشیر اور بہت گندا اور برا ہے اس کا رفیع کے سفر ال اشیر ان اللہ يدخل الزین آمن بشارت پکی بات ہے کہ اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان اللہ عمل اچھے کیے باغات میں جن کے نیچے جاری ہوں گی نہریں ان اللہ یفال و معجورید باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ موتاج ہو جائے جو ایمان اور عمل صالح کرے تو اللہ اس کا پابند ہو جائے نہیں نہیں ان اللہ یفال و معجورید اللہ جب سر چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے من کانا یا ظلم الله۔ کی مرض کا علاج مانکان یزن اللہ دنیا جو جس شخص کا یہ گمان ہے کہ ہرگز نہیں امداد کرتا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں اگر یہی گمان ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے بالکل ہماری طرف توجہ نہیں کرتا اس لیے ہم پیروں فقیروں کی طرف دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں جس بے حیا کا یہ گمان ہے نا فل یم دے سب ابن سما پھر یوں کرے فل یم دے سب پھر لمبا ہو جائے یعنی پھانسی پہ لٹک جائے پھانسی جس کو لٹکایا جائے تو اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے نا فل یم پھر یوں کرے پھانسی پہ لٹک جائے بے سب ایک رسی گلے میں ڈال کے آسمان کی طرف یعنی اوپر والی فضا کی طرف اپنے گلے میں رسی ڈال کے پھانسی کا پندا لے کے مر جائے سمل سم یقا پھر جب آسمان کی طرف اوپر کو اٹھے گا پھانسی کے پھٹے پہ لٹکنے کے اس سے بھی پہلے تھوڑا سا اوپر دیکھ لے سمل سم یکتا شگاف کر کے دیکھ لے پھاڑ کے آسمان کی فضا کو دیکھ لے ہل یوز بننا قید ما یقین کیا لے جاتی ہے اس کا یہ مکر جو ہے اس چیز کو جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہے اگر اس طریقے سے اس کا غصہ اور اللہ کریم پہ بد زنی ختم ہو سکتی ہے تو کرے مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا یہ گمان ہے کہ اللہ میری کبھی امداد نہیں کرے گا اس کو چاہیے کہ وہ تھند لے کر اور مر جائے اس زندہ رہنے سے مر جانا ہی بہتر ہے کزال کا انزل نہ ہو آیات یوں ہی ہم اتارا کرتے ہیں اپنی آیات کل کن اللہ یہ دے میرید یقین رکھو وہ لم انہ یہ دے میرید یقین رکھو کہ اللہ ہدایت کرتا ہے اس بندے کو میں یرید جس کا وہ اپنا ارادہ ہو کہ مجھے ہدایت نصیب ہو جائے اندین آمنو تخویف اخروی تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم سابین ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم نسارا ہیں مجوسی ہیں یا جنہوں نے شرک کیا سب کے سب جتنے ہیں ان اللہ یکم یومل تاکہ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کو ان اللہ شعب شہید اللہ ہر چیز کی ہر حالت کو دیکھ رہا دلیل اقلی کہ جس طرح سب کچھ کرنے والا وہی ہے اسی طرح متصرف اور کار بھی وہی ہے علم ترا ان اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تحقیق اللہ جو ہے جھک رہے ہیں اس کے لیے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں سورج ہو چاند ہو ستارے ہوں پہاڑ ہوں درخت ہوں اور ودو الرزے جو ریگ ریگ کر زمین پہ چلنے والے حیوان ہیں وہ کثیروں میں اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اب وہ پیچھے تھا نا ومن فل ارض ومن فل ارض میں وہ بندے آ تو گئے تھے مگر اب یہاں کثیر من الناس کو اہتمام ذکر کے لیے لوگوں کا پھر دوبارہ ذکر کر دیا ہے وہ کثیر امن اناس کے لیے وہ حق کا الہ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ میرا عذاب واقعہ ہو چکا ہے وہ نو جس کی توہین کر دے اللہ پھر کوئی نہیں اس کو عزت دینے والا تحقیق اللہ کرتا ہے جو کو چاہتا ہے اب دونوں فریقوں کا حال دیکھو ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی پہلے نہ ماننے والوں کا ہاضان خسمان یہ دو فریق ہیں جو آپس میں بالمقابل ہیں ایک دوسرے کے خسم ہیں اور جھگڑا جو ان کا چل رہا ہے فی ربهم اپنے رب کی توحید کے معاملے میں چل رہا ہے فلزین کا فرو وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں کتے اط سیابم سیاب نارن کاٹے جا چکے ہیں کپڑے ان کے لیے جہنم کے تھانوں کے تھان پھاڑ کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جہنم کے کپڑے ان کے सब یو سب بومن فوق روس ہم پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی یوس ہر بھی معافی بتون گل گل کے گر جائیں گے اس پانی کھولتے کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور جتنے ان کے چمڑے ہوں گے سب گل سڑ کے گر جائیں گے والا مقاموں مقامی من اور ان کی خبر لینے کے لیے مقامی گرز ہوں گے لوہے کے مقامی گرز ہوں گے لوہے کے جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس جہنم سے وہ غم کی وجہ سے تو دھکیل دیے جائیں گے فیہا بیچ اس جہنم کے پھر دھکیل دیا جائے گا وزوکو عذاب الحریک اور کہا جائے گا کی لحم چکھو عذاب جلانے والا یہ تو ہے ایک قسم کا حال جنہوں نے اللہ کی توحید کا مقابلہ کیا اب وہ دوسرے فریق کا حال ہے ان اللہ خیل الزین آ بے شک بات ہے کہ داخل کرے گا اللہ ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یو حل من مین اسویرا منظر پہنائے جائیں گے بیچ ان جنات کے کنگن سونے کے آج تو لوگ کلابے ڈالتے ہیں حضرت علی کے نام کے پانچتن کے نام کے اس کا یہی مطلب ہوا نا اللہ کریم جو فرماتے ہیں میں نے دفعہ اس لیے کیا ہے بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہ جائیں حالانکہ محفوظ رہنے کے لیے حکم تو ہے کس کا مساجد کا مگر یہ خانقاہیں اور یہ گرجے یہ عبادت خانے باقی جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے یہ کیوں فرمایا بات اصل یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ یہود و نسارا کے دین منسوخ نہیں ہوا تھا دین منسوخ نہیں ہوا تھا یہ نسخ ادیان سے قبل کا جو امر واقعہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ یہود و نسارا کے جو عبادت خانے ہیں وہ اللہ کریم نے ان کا ذکر اس لیے بھی کر دیا ہے پتہ چل جائے کہ سارے یہود و نصارہ جتنے ہیں وہ مشرق نہیں تھے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ان کی خان کہ موجود تھیں جس میں خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے جتنے عبادت خانے یا گرجے کہلو یا ان کی خان کہیں کہہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سارے مشرق نہیں تھے بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے اہل علم طبقہ وہ دین دار تھا اپنے مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان تھے اس لیے وہ اپنے عبادت خانوں کی حفاظت اسی طرح کرتے تھے جس طرح ہم مساجد کی حفاظت کرتے ہیں معلوم اس سے یہ ہو گیا کہ سارے یہود و نصارہ جو ہیں وہ مشرق نہیں تھے بلکہ ان میں کثیر تعداد ایسے تھے جن کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا خالص اللہ کی عبادت کے لیے وہ عبادت خانے اپنے اندر محفوظ رکھتے تھے ام تو اگر جی کی کا تو ہو ہاں وہ واقعہ جو امر واقعہ پہلے کا لڑائیاں پہلے کی تھیں نا پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی نا مشرقین اور اہل کتاب میں لڑائیاں قدیم آ رہی تھی نا اس لیے اس امر واقعہ کے لحاظ سے تمام عبادت خانوں کا ذکر اس میں کر دیا اللہ ام مکنا فل اقام السلات بشارت وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر ٹکانہ دے دیں ان کو زمین میں اقام السلاتہ قائم کریں گے نماز دیں گے زکوٰۃ امر کریں گے توحید کا اور منع کریں گے شرک سے وللہ لاہ آ العمور انجام تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تمام امور کا وہیں یو قزبو کا فقر قزبت قبل ہوم نبی علیہ السلام کے لیے تسلی اور کافروں کے لیے تخویف دھمکی اگر وہ تجھے جھٹلا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا سچی بات ہے کہ پہلے جھٹلا چکی ہیں ان سے پہلے قوم نوہ بھی آد بھی سموت بھی قوم ابراہیم قوم لوط بھی اصاب مدین بھی وہ کچھ موسا اور جھٹلایا گیا علیہ السلام کو بھی تمام کو لوگوں نے جھٹلایا ہے بس ڈھیل دی ہم نے لل کافروں کو کچھ وقت تک اس کے بعد پکڑ لیا میں نے ان کو پھر دیکھنا کان فکان کیسے تھا وہ اوپرے قسم کا عذاب ان پہ آیا فَقَايًا مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا بس کتنی بستییں کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں مشرکۃ فهي خاویتن على عروشها وہ گرنے والی ہو گئی اوپر اپنی چھتوں کے وابرن معطلہ کن کتنے معطل پڑے ہیں وقصرن مشیدن اور کتنے محل جو ہیں وہ کھنڈر बने ہوئے ہیں چونکہ گچ مکان جو تھے مشید بنے بے ہوئے بے ہاں ہاں افلم یسی فتقون کلو کیا پھر اس کے باوجود انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں کاش کے ہوتے ان کے دل جو سمجھتے ان کے ساتھ ہوتے ان کے کان جو سنتے ان کے ساتھ لات سار آنکھیں پھا پاڑ کے دیکھ تو رہے ہیں مگر فن لاتا مل ابسار تحقیق وہ لا تعمل ابسار آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہیں ولاکن تعمل قلوب بلتی فی سدور لیکن اندھے ہیں دل ان کے جو سینوں کے اندر ہیں ویستا جلو نقبل قبل عذاب جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ <وَعَدًا> حالانکہ نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کا وعدہ وقت مقرر جو ہے اس سے پہلے اللہ عذاب نہیں دیتا اور جو وقت مقرر ہے اس کے بعد بھی نہیں دیتا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اندر <اُدْدُون> حالانکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یار اتنے دن گزر گئے اتنی مدت گزر گئی عذاب کیوں نہیں آیا حالانکہ وہ ان یو من اندر رب کا تاکی ایک دن ایک دن جو تیرے رب کے پاس ہے وہ تمہارے ہزار سال کے برابر ہے کا الفساناتن <دُون> ان یومن تاکی کے ایک دن جو تیرے اللہ کے سامنے ہے کا الفساناتن مثل ہزار سال کے ہے وہ ہزار سال جس کو تم شمار کرتے ہو اس لیے تم اپنے گزرنے والے دنوں کو یہ لمبا تڑنگا سفر سمجھ کے کہتے ہو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اگر عذاب آنا تھا تو کیوں نہیں آیا حالانکہ ان بیوقوفوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے نزدیک دن صرف یہی نہیں جس کو تم بنا رہے ہو تمہارے تو ہزار سال ہوں تب اللہ کا ایک دن بنتا ہے یہ کنایا کنارا ایسے کہ اللہ پاک جو ہے حوصلہ مند ذات ہے وجلت اللہ میں نہیں ہے اللہ ہر کام اپنے وقت پہ حکمت کے مطابق کیا کرتا ہے وقع یم من قریا تن عملت اور کتنی بستییاں ہیں جو ڈھیل دے رکھی تھی یم نے ان کو وہ ی ظالمت اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی شرک کرنے والی تھیں پھر ڈھیل دینے کے بعد آخر کار ہم نے پکڑ لیا ان کو الی ان کو بھی ہم پکڑ لیں گے اور نہ بھی پکڑے تو المسی میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہوگا ان کا کلیا او سو انما نذیر مبین توحید کی طرف ترغیب ہے تو فرما دے وہ لوگوں پکی بات ہے میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کلم کھلا پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور ملکی اچھے ان کے لیے گناہوں کا مٹانا بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ورز کن کریں اور روٹی بھی ہوگی بڑی عزت والی ملے گی ولزین صافی آیات نا تخویف اخروی آخرت کام کا ولزین وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں میری آیات میں اس حال میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آجز کرنے والے ہوں میری آیات کو الا کا صاحب الجحیم یہی ہیں حق سچ کے جانمی لوگ اب آپ کے دل میں وما ارسل من قبل کا یہ نبی پاک کے لیے تسلی ہے اور اس کا ایک قائدہ ذکر کیا جا رہا ہے نبی پاک کے لیے تسلی اور یہاں ایک قانون ذکر کیا جا رہا ہے اور بعد میں اس قانون کی علت ذکر کی جائے اے میرے پیغمبر آپ کے دل میں یہ آرز ہوا ہے کہ میں اتنے دلائل سے سمجھا رہا ہوں ان کو کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ آپ کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے رات دن آپ کو یہ آرزو کھائے جا رہی ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں یہ لوگ پیچھے دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں آپ کو یہاں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ یہ قانون رہا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر نے ایسی آرزو رکھی جو آرزو آپ رکھ رہے ہیں جب بھی کسی پیغمبر کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں کتنی محنت کر رہا ہوں یہ میری محنت پہ پانی پھیرتے جا رہے ہیں جب بھی کسی پیغمبر نے یہ آرزو رکھی تو اس پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایک اور آرزو پیدا کر دی جس کی وجہ سے لوگ دور ہٹتے چلے گئے مگر کچھ عرصہ کے بعد اللہ کریم نے شیطان کا وہ پلندہ ختم کر دیا اور پیغمبر کے دل کی آرزو برآل نامن قبل قبر رسول نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی آپ سے پہلے اور نہ کوئی نبی مگر ازا تمنا جب بھی اس پیغمبر نے کوئی آرزو رکھی تمنا کا معنی ز جب بھی اس پیغمبر نے کوئی آرزو رکھی تو ڈال دیا شیطان نے فی امنی ہی بیچ مقابلے پیغمبر کی آرزو کے پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں لوگوں کے دلوں میں اور آرزویں ڈال دی پھر فی الخل کی شیطانوں پھر لوگوں نے کی مخالفت کیونکہ پیغمبر کے دل میں آرزو تھی کہ ہائے اللہ یہ مان جائے مگر شیطان نے لوگوں کو دلوں میں پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں اور آرزو ڈال دی کہ تم بھاگ جاؤ نہ مانو ایک مرتبہ تو پیغمبر بچارے سارے کے سارے جو تھے وہ حیران اور ششتر رہ گئے پھر کیا ہوا فی انس اللہ مایو کے شیتانوں پھر مٹانا شروع کر دیا اللہ نے اس آرزو کو جو ڈالی تھی دلوں میں شیطان نے پھر آیا پھر مضبوط رکھا اللہ نے اپنی آیات کو واللہ علی منحقی اللہ ہی جاننے والا اور حکمت دانا والا ہے گہرے علم والا اچھا اب سوال یہ ہے شبوں کیوں ڈالتا تھا شیطان ان کے دلوں میں پیغمبر کی آرزو کے مقابلے میں شیطان کیوں لوگوں کے دلوں میں آرزویں ڈالتا تھا اس کی علت لای ال کی شیتان فتن للذین فی نفی کلو تاکہ بنا دے وہ جو ڈالا ہے شیطان نے اس کو فتنہ بنا دے آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور ان لوگوں کے دل بھی جو بڑے سخت ہیں وہ ظالمینہ اور پکی بات ہے کہ جو ظالم ہیں وہ تو بد بختی بڑی دور والی بد بختی میں مشغول ہو گئے ہیں اس لیے اب اللہ کریم پھر ان کو مٹاتا کس طرح ہے اس کی علت الَّذِينَ اُوتُ علت, اللہ کی علت پہلے تھا لیہ جا ڈالنے کی علت اب یہ ہے والن سکھ اللہ کی علت اللہ منسوخ کر دیتا ہے شیطان کی آرزو کو کیوں تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے انحق کو میرا رب کا کہ واقعی وہ مسئلہ حق سچ کا تھا تیری رب کی طرف سے پھر مان لیں اس مسئلے کو پھر جھک جائیں اس مسئلے کے لیے دل ان کے تاکیق اللہ البتا ہادل لذین آ راستہ دکھانے والا ایمانداروں کو مستقیم یہ حدی کا معنی کھینچ لانے والا ان اللہ لہا دی تاکیق الحلبتہ کھینچنے والے ایمانداروں کو طرف صراط مستقیم کے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ تَخْویف دراؤا دھمکی ہمیشہ کافر رہیں گے شاک میں من ہو اس قرآن پاک کے مسئلے سے کے پاس قیامت اچانک یا آ جائے گا دن کو یوم اس دن یہ اعلان کیا جائے گا سارا راج اس کے دن اس دن للہ خالص اللہ کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں المول کو شہنشاہی راج مب نوم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بس وہ لوگ جو ایمان عمل کی اچھے وہ باغات ہمیشہ والے رہیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے عذاب ہوگا ان کی ذلت کرنے والا وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے اللہ کے راستے میں ترغیب الجہاد اس کا تعلق ہے ان اللہ آمن ترغیب ان اللہ یداف والی آیت سے متعلق وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں سما کوتے لو پھر قتل کیے گئے یا مر گئے البتہ ضرور دے گا رزق ان کو اللہ تعالی رزق بہترین ان اللہ, اللہ البتہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے البتہ ہے ضرور داخل کرے گا ان کو داخل ہونے کی ایسی جگہ تے جس کو وہ پسند کریں گے تاکی اللہ البتہ جالنے والا اور حوصلے والا ہے زال کا ہاں یہ قصہ تو ہو چکا اب اگلی بات سنو زالے کا یہ قصہ تو ہو چکا اب اگلی بات سنو کون سی و من آ کا باب ما کے بابے ہی جو شخص جو شخص مار چکھائے مسل اس کے جو مار چکھایا گیا تھا اس کو جس پہ ظلم کیا جائے سما بو گیا پھر یہ بھی سن لو سما کس کے لیے ہے تاقیب ذکری کے لیے سما تاقیب پھر یہ بھی سن لو کہ بو گیا علیہ مظلوم پر زیادتی بھی کر دی گئی البتہ ضرور امداد کرے گا اس کی اللہ پاک ان اللہ لاف پکی بات ہے کہ اللہ درگزر کرنے والے اور گناہوں کو مٹانے والے ہیں کا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بے انجلفن اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ اللہ سمیع بسی مطلب کیا ہے اس کو مظلوم کو فتح کس طرح دے گا مظلوم کو فتح کس طرح دے؟ اس کو کہتے ہیں دلیل لم <متحد> عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے معلول <متحد> سے علت کی طرف لایا جائے تو دلیل علت سے معلول کی طرف لایا جائے تو دلیل لمی اور معلول سے علت کی طرف آؤ تو دلیل انی اب یہ لم <متحد> ہے یعنی اس کی علت بتائی جا رہی ہے چونکہ اللہ پاک جس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے اسی طرح نتیجہ یہ نکلے گا کہ مظلوم آدمی جس میں ظالم کا ظلم داخل ہو چکا ہے اس مظلوم کو بھی ظالم پہ اسی طرح چڑھائے گا جس طرح رات اور دن کو ایک دوسرے پہ چڑھاتا ہے یہ ان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہو کیونکہ حق سچ کی ذات وہی اللہ کریم کی ہے لہذا جب حق سچ کی ذات وہی ہے تو فتح دینے والا بھی وہی ہے وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن اور تحقیق وہ انما اور ہی ہو جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ باطل ہیں اور باطل وہ ہوتا جس کی بنیاد کوئی نہ ہو حق وہ ہوتا جس کی بنیاد ہو لہذا جس کی بنیاد ہے وہ بے بنیاد پر بنیاد والوں کو فتح ضرور دے گا وہ ان اللہ ہو کبیر تحقیق اللہ تعالیٰ ہی وہ بہت بلند ذات ہے بہت بڑی ذات ہے علم تر ان اللہ انزل من السماء ما ان دلیل اقلی کیا نہیں دیکھتا تو کہ تحقیق اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی پس ہو جت یہ زمین سبزہ زار مخضراتن سبزہ زار ادنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادنیا ہلو تن خاصرا دنیا میٹھی بھی ہے اور سبزہ زار والی بھی ہے اس لیے کوئی شخص قسمت والا اس سبزہ زار سے اچاٹ دل ہو کر ان دیکھے اللہ کی توحید کو مانتا ہے فتس بے ارز ہو جاتی ہے زمین سبزہ زار ان اللہ خبیر سبزے دکھا کے اللہ امتحان کرتا ہے بڑا لطیف ہے باریک بین ہے اور خبردار ہے دلیل اقلی فیل چوتھی لہو ما فی سماوات اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے تاکہ اللہ البتہ وہ ہی بے پرواہ ہے اور بگڑی بنانے والا ہے الم تر اللہ دلیل لکلی پانچ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ ہی نے تابے کیا ہے اللہ تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے بہرحی اور کشتی جو چل رہی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے وہ یم اور تھام لیتا ہے اللہ آسمان کو کہیں گر نہ جائے زمین پر اللہ بےزن ہی سوائے उसके کے के کے اللہ بننا سے لرو فر اللہ ہی لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق مہربان ہے وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر مارے گا تم کو مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا تم کو دن قیامت کے ان السان الکفو انسان بڑا ضدی واقعہ ہوا ہے لے کل لے امت ان منسکن اور پیچھے گزر چکا ہے یہ بھی متعلق ہے یہ کلام متعلق ہے نفی شرک فیلی سی لیکل امت ان جالنا منسکن ہر جماعت کے لیے ہر پارٹی کے لیے ہم نے بنا دیا ہے منسکن عبادت کا طریقہ قربانی کا طریقہ ہوم نا وہ پیروی کرنے والے ہیں ناسکو سیک ہو سال ہو اسی کی پیروی کرنے والے ہیں لہذا فلا ان کا فل امر فلا یو نا پس کا نہیں الجنا چاہیے ان مشرقوں کو تیرے ساتھ فل امر کسی معاملہ میں ہر کسی کا طریق عبادت ہم نے مختلف مقرر کر دیا ہے اس لیے ان کا طریق عبادت جدا ہے تمہارا جدا ہے اب آپ کے ساتھ الجھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آپ اس طرح رکھو کیوں کرتے ہیں سجدہ کیوں کرتے ہیں آپ قربانی صرف اللہ کی کیوں کرتے ہیں ہر جماعت کا اپنا اپنا دین ہے اس لیے ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے اچھا جی جھگڑتے ہیں ودولا رب آپ بلاتے رہیے اپنے رب کی توحید کی طرف ان کال اللہ مستقیم پکی بات ہے البتہ آپ کو یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ آپ البتہ ایسے راستے پہ ہیں جو راستہ مستقیم میں سیدھا اللہ کی طرف جانے والا ہے وَا کا اور اگر لڑائی کریں آپ کے ساتھ مجادلہ کریں جس طرح مشرقوں کی عادت ہوتی ہے فکر اللہ عالمات <تَعْمَلُون> آپ کہہ دیں اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ ہی فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے بی بیچ اس کے جو ہو تم بیچ اس کے اختلاف کرنے والے المتا علم چھٹی دلیل کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ ہی جانتا ہے ان اللہ یا علم جہاں مبتدا ہونا لفظ اللہ اور خبر اس کی ہو مزارے معلوم تو وہاں حسر کا معنی ہوتا ہے یہاں ان اللہ تاکیق اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ان نزال کفی کتاب اور یہ بات ایک کتاب میں درج بھی ہے ان نظال کفی کتاب یہ بات جو کون سی بات اللہ ہو یا یہ بات کتاب میں درج بھی ہے ان ذالک کا اللہ یسی تاکہ یہ اللہ پر بڑا آسان ہے یا من مدون اللہ شکوا بصورت سمرا پوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے بغیر ان کی جو نہیں اتارا ساتھ اس کی کے اللہ نے کوئی حجت اور دلیل وما اور ان کو پوجتے ہیں جو نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم بھی جانتے بھی نہیں ہے سرے سے ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ بزرگ جس کو ہم پوج رہے ہیں یہ نیک تھا برا تھا کون تھا کس قوم کا کس جماعت کا یا کہاں کا رہنے والا یوں ہی اندھیرے کے اندر ہی گدھے پیڑ کے چل رہے ہیں ان کو پتہ کوئی بھی نہیں. مِن <نصیر> نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار چھٹا شکوا جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری لم کھلی تو پہچان جاتا ہے تو ان کے کافروں کے چہرے میں المن کر مچڑ چڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ مچڑ چڑھ جاتا ہے یعنی سلوٹیں بدل لیتے ہیں ماتھے پہ یقادون یستون قریب ہوتا ہے کہ وہ لمبے ہاتھ کریں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں یتلون نل آیاتنا پڑھ رہے ہیں اوپر ان کے آیات ہماری ہاں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ورنہ اکثر جب توحید بیان کی جائے تو دل میں سوچ رہے کسی طرح اٹھ کے ہم ان کی چمڑی ادھیڑ دیں مگر ان کے بس کی بات نہیں ہوتی کل افوام تو فرما دے کیا بھلا میں بتاؤں تم کو اس سے بھی زیادہ بری چیز اتنی بری تمہارے ماتھے پہ مچھر نہیں ہوتے جتنی بری چیز تمہارے لیے میں بتانے کے لیے تیار ہوں انار جہنم بہت بری ہے جہنم کی آگ واد اللہ کا فرو ودا کر رکھا اللہ نے آپ جیسے کافروں کے لیے وہ بیسل مسیح بہت گندی جگہ لوٹ کے آنے کی ہے یار ایو اناس مابودا نے باطلا کی مثال او لوگوں بیان کی گئی ہے مثال تمہارے لئے پسکان لگا کے توجہ سے سن لو اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ پکی بات ہے جو بلاتے ہو تم جن لوگوں کو اللہ کے بغیر ہرگز نہیں بنا سکتے کوئی مکھی والا بھی جتا مہو اگرچہ وہ کٹھے ہو جائیں سارے کے سارے اور مِنْ دُونِ اللَّهِ عام ہے چاہے نبی ہوں ولی ہوں پیر فقیر ہوں فرشتے جن بھوت پری ہو کوئی ہو لئی اخلقو ہرگز نہیں بنا سکتے مکھی کو والا بھی جتنا گرچے سارے اجماعی کیوں نہ کر لیں اس کے لیے اجتماع بلا لیں میٹنگ کر لیں سارے اکٹھے ہو کے بلکہ مکھی کا بنانا تو رہ گیا در کنار اگر یس لب ہوں اگر چھین لے ان سے مکھی کچھ بھی لا یسن کے مین ہو اس, اس مکھھی سے اب خلاصہ کیا نکلا ذاؤ طالب وال کمزور ہو گئے وہ طالب جو مکھی سے چھڑوانے والے ہیں والمطلوب اور وہ مکھی